بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغتوب عليهم ولا التقيم والین چلا ہم کو سیدھے رستے پر ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے انعام کیا جن پر تیرا غصہ بھی نہیں ہوا اور جو گمراہ بھی نہیں ہوئے سبحان نہ ربی کا ربیل عزت اماں یسفون وسلام المر سلیم الحمد للہ رب العالمین گشتہ درس میں, میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ ہدایت کے چار درجے ہیں سب سے پہلا درجہ ہے انابت یعنی رجوع کرنا توجہ کرنا اپنے دل و دماغ کو دین کی طرف مائل کرنا دل سے زد اناد حسد بغض عصبیت اس کو نکال دینا یہ نہ سوچنا کہ ہمارے بڑے کیا کہتے ہیں یا ہمارے بڑے کس مذہب پہ تھے یہ ہدایت کی پہلی سیڑھی اور پہلا درجہ ہے جب انسان اس درجے پر قدم رکھتا ہے دل کا برتن سیدھا کرتا ہے رجوع اپنے دل کا دل کے برتن کا رخ اللہ کی طرف کرتا ہے تو اللہ تعالی ایسے شخص کو ہدایت کے نور سے منور کر دیتے ہیں پہلا درجہ ہے انابت رجوع کرنا دوسرا درجہ ہے ہدایت رستے پر آ جانا تیسرا درجہ ہے استقامت ڈٹ جانا جم جانا مضبوط ہو جانا اس رستے میں آنے والے مسائب دکھ تکلیفیں غم کے پہاڑ سب کچھ خندہ پیشانی سے برداشت کرنا اور حق کے راستے سے نہ ہٹنا یہ ہے استقامت مضبوطی یہ تیسرا درجہ ہے جب انسان خوش نصیب انسان استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے مضبوطی اور پختگی دکھا دیتا ہے مسائب اور تکلیفیں سہ کے اس رستے کو نہیں چھوڑتا تو پھر اللہ ربتے کلپ اس کے دل پر اپنی رحمت کی مہر لگاتا ہے گرا لگاتا ہے باندھ دیتا ہے اس طرح کہ اس کے دل میں آنے والی ہدایت باہر نہیں نکل سکتی اور باہر کی گمراہی اس کے دل کے اندر داخل نہیں ہو سکتی چار درجے ہیں دو کا تعلق انسان سے ہے اور دو کا تعلق اس کے رب سے ہے انبت رجوع کرنا دل کا برتن سیدھا رکھنا اپنے دماغ کو مائل کرنا زد کو نکال دینا بغض کو دور کر دینا یہ انسان کا کام ہے اور اس کے دل میں ہدایت کے نور کو بھر دینا یہ اس کے رب کا کام ہے اسی طرح پختگی ظاہر کرنا مسائب آئیں تو خندہ پیشانی سے جھیل دینا مضبوطی اور پختگی اور استقامت یہ فعل ہے انسان کا جب انسان استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے تو اللہ اس کے دل پر اپنی رحمت کی چھاپ لگا دیتا ہے اس کو کہتے ہیں ربتے قلب یہ اہدن سرات المستقیم اس میں پہلے دو درجوں کی دعا آپ نہیں مانگ رہے پہلے دونوں درجے تو آپ کو حاصل ہیں کلمہ پڑھ لیا وزو کر لیا مسجد میں آ گئے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے ہاتھ باندھ لیے کعبے کو تسلیم کر لیا سبحان کللہ کا اقرار کر لیا الحمدللہ کا اقرار کر لیا رب العالمین کے گیت گا لیے الرحمان رحیم کی تعریفیں کر لی مالک یوم الدین کا اقرار کر لیا اییا کنابود و ایعا کا نستعین کا عہد باندھ لیا تو ظاہر بات ہے کہ جب بندہ یہ سب کچھ کہہ رہا ہے وضو کر رہا ہے مسجد میں آ رہا ہے کعبے کو مان رہا ہے کعبے کی طرح منہ کیے ہوئے ہے تو اس کو ہدایت کے پہلے دونوں درجے تو حاصل ہو بھی اس کو حاصل ہے اور ہدایت بھی اس کو حاصل ہے اللہ نے اس کو ہدایت کی پٹڑی پر چڑھا دیا ہے اس سڑک پہ اللہ نے لا کے کھڑا کیا ہے اگر یہ ہدایت کی پٹڑی پہ نہ ہوتا نماز کیوں پڑھتا اگر یہ ہدایت کی سڑک پہ نہ ہوتا وزو کیوں کرتا اگر یہ ہدایت کی پٹڑی پر نہ ہوتا مسجد کو مسجد کیوں مانتا اگر یہ ہدایت کی سڑک پہ نہ ہوتا کابے کو اور بیت اللہ کو کیوں تسلیم کرتا اگر یہ ہدایت کی پٹلی پر نہ ہوتا تو الحمدللہ کے وعدے رب العالمین کے گیت الرحمن الرحیم کے گن مالک یوم الدین کے وعدے اور ایا کنا بدو ویا کنستین کے اقرار کیوں کرتا معلوم ہوتا ہے اناوت بھی اس بندے کو حاصل ہے اور ہدایت بھی اس بندے کو حاصل ہے یہ ہدایت کی سڑک پہ آگے ہے پٹڑی پہ اس کو رب نے چڑھا دیا ہے اب یہ جو ہر نماز کی رکت میں ایک دن المستقیم کی دعا مانگتا ہے تو یہ ہدایت کے باقی دو درجوں کی دعا مانگتا ہے استقامت اور ربتے آگے سمجھ ایک دن المستقیم کی یہ جو دعا مانگ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ جس ہدایت کی پٹڑی پہ تو مجھے لے آیا ہے مجھے نماز کے لیے مسجد میں کھڑا کر دیا ہے مجھے کعبہ منوا لیا ہے یا اللہ مجھے اپنے نبی کا اقرار کروا لیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مجھ سے پڑھوا لیا ہے میرا نام اسلامی رکھوا لیا ہے سراط المستقیم ہو یا اللہ ہدایت کی اس پٹڑی پر مجھے استقامت اور مضبوطی اتا میرے قدم ڈگمگائے نہیں میں کبھی پھسل نہ جاؤں کبھی دنیا کی لالچ میں آ کے کسی عورت کی لالچ میں آ کے کسی بادشاہی کے لالچ میں آ کے کسی خوف کسی ڈر کسی دھمکی کی وجہ سے میں اس پٹڑی سے اتر جاؤں نانا میرے اللہ اح دینا اے سب ان علی من انمرتضا ان ابن عباس ابن عباس اور علی المرتضا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین مانا کرتے ہیں اح اے سب نا اے سب دکھا ہم کو راستہ سیدھا سب کہ اس رستے پر ہمیں کیا رکھ ثابت قدم رکھ مضبوط رکھ استقامت عطا فرما ہم ڈگمگا نہ جائیں گمراہ نہ ہو جائیں ہم نبی پاک امام المبیا سرور کائنات خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا دل انسان کا دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے انسان کا دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے چاہے تو اس طرح کر دے چاہے تو اس طرح کر دے چاہے تو اسلام پر مضبوط رکھے چاہے تو بندے کو کفر کی طرف لے جائے گمراہ کر دے دو انگلیوں کے درمیان ہے اور وہ مرضیوں کا مالک ہے اسی لیے امام المبیا ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگتے ہیں اللہ عمار قلبی علی بھی اللہ قلبی علی اسلام یا اللہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھا جنہوں نے اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھا جو اپنی ان آنکھوں سے عرش تک پہنچے جن کو تو نے آسمانوں کی سیر کروائی جن سے جبریل نے کلام کیا اور مجھ پر وہی اتری اور مجھ پہ اللہ کا کلام اور آیتیں اترتی رہی میرا جو براہ راست تعلق ہے اپنے اللہ سے اور اتنا قریبی تعلق اور کسی کا بھی نہیں ہے یہ قرب اور نزدیکی جو مجھے حاصل ہے کسی انسان کو حاصل نہیں ہے پھر میں صرف نبی نہیں ہوں میں نبی لمبیا ہوں میں صرف نبی نہیں ہوں میں امام المبیا ہوں میں صرف نبی نہیں ہوں میں خاتم المبیا ہوں لیکن یا اللہ میں بھی تیرے دروازے پہ آ کے دامن پھیلا کے کہتا ہوں اللہ ثبت کل بھی الل ایمان اے اللہ میرے دل کو بھی مضبوط رکھ ایمان پر ایمان پر تاکہ اسی پر میری موت آئے میں اسی پر پختہ رہوں آپ کو تجربہ ہو یا نہ ہو ہم نے دیکھا اور ہمیں تجربہ ہے بڑے بڑے مسلمان اور مومن کہلانے والے لوگوں کو ہم نے گمراہی کی پٹڑی پہ جاتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کئی لوگ مرزی ہو گئے انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی تسلیم کر لیا بڑے بڑے سمجھدار لوگ بڑے بڑے دانا لوگ ان کے پاس دنیا کی بڑی تعلیم ہے ہم نے کئی لوگوں کو منکر حدیث بنتے دیکھا ہے جنہوں نے کہا حدیث کا کوئی وجود نہیں ہے ہم نے اپنی کانوں سے کئی لوگوں سے سنا نماز کیا ہے جی نماز تو دل کی ہوتی ہے یہ تو ٹکرے مارنا ہے یہ تو ٹکرے مارنا ہے نماز تو دل کی ہوتی ہے ہم نے کئی لوگوں کی زبان سے یہ بات سنی کہ یہ کارخانہ عالم جو ہے یہ یوں ہی چل رہا ہے اللہ کا وجود ہی کوئی نہیں وہ کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں مسلمانوں کے گھروں میں وہ پیدا ہوئے ہیں ان کے کان میں آزان دی گئی ہے دوسرے کان میں تکبیر کہی گئی ہے ہم نے کئی لوگوں کو ہدایت کی پٹری سے اترتے ہوئے گمرائی کی وادیوں میں اترتے ہوئے دیکھا ہے اسی لیے نماز میں جب آپ دعا مانگتے ہیں ایک دن المستقیم اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ ہدایت کی جس پٹڑی اور جس شاہراہ اور جس سڑک پہ تو نے ہمیں ڈال دیا ہے نا سب اتنا اس پر کیا رکھ ثابت قدم رکھ ہم اس پٹڑی سے اتر نہ جائیں اور یا اللہ استقامت دے مضبوطی دے پفتگی دے کوئی لالچ ہمارے ایمان کو خرید ہو. نہ سکے کوئی خوف ہمارے ایمان کو خرید نہ سکے کسی کی دھمکی ہمیں اس پٹڑی سے اتار نہ سکے اور یا اللہ یہ جو استقامت تو ہمیں عطا کر دے یہ جو مضبوطی تو ہمیں عطا کر دے یہ جو پستگی تو ہمیں دین پر عطا کر دے تو یا اللہ اس کے بعد چوتھا درجہ بھی عطا کر کے قلب کہ ہمارے دل پر اپنی رحمت کی چھاپ لگا دے اپنی رحمت کی مہر لگا دے اور مہر لگا کے یہ فیصلہ کر دے آخری کہ اب اس کے بعد باہر کی گمراہی اس بندے کے دل میں داخل نہیں ہو سکتی اور داخل ہو جانے والی جو ہدایت ہے وہ اس کے دل سے باہر ہو یہ تو ہے دعا جو میں نے آپ کو سمجھا دی بڑے آسان لفظوں میں کوشش کی کہ اس کا مطلب کیا ہے اس کا مفہوم کیا ہے اب آگے مسئلہ ہے سراط مستقیم ہے کیا اس کی منزل کیا ہے کون سی سڑک ہے سراطے مستقیم سیدھا رستہ یہ بیان ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے یہ تو بہت ضروری اس لیے کہ دو بندی کہتے ہیں ہم سراط مستقیم پر ہیں اور باقی سارے غلط باقی گمراہ ہم سیدھے رستے پر ہیں باقی سارے گمراہ ہیں آپ بریلویوں کی بات سنے تو بریلوی کہتے ہیں نہیں جی سراتے مستقیم پر تو ہم چلتے ہیں باقی سارے گمراہ ہیں وہ غلط رستے پر ہیں آپ کسی شیعے سے سوال کریں تو وہ شیعہ بھی یہی کہے گا کہ سراط مستقیم پر تو ہم چلتے ہیں باقی سارے غلط ہیں آپ کسی مرزائی سے سوال کریں تو وہ بھی یہی کہے گا کہ سراط مستقیم جو رستہ ہے وہ تو ہم نے اختیار کیا ہوا ہے باقی سارے غلط ہے بلکہ بریلوی دیوبندی اہل عدیش اور شیعہ اور مرزائی انہیں ایک دفعہ چھوڑ دیجئے یہ تو جماعتوں کی بات ہے مسلک کی بات ہے ہر کلمہ پڑھنے والا آدمی چاہے وہ جتنا بد عمل ہو بے عمل ہو گناہ دار ہو اس نے کبھی نماز نہ پڑھی ہو روزہ نہ رکھا ہو زکات نہ دی ہو وہ گالیاں بکتا ہے شراب پیتا ہے چوری کرتا ہے ڈاکہ مارتا ہے زنا کرتا ہے قتل کرتا ہے سود خوری کرتا ہے تولتا ہے ملاوٹ کرتا ہے چوریاں کرتا ہے جتنا بھی گیا گزرا عملی لحاظ سے وہ آدمی ہے بشرتے کے وہ کلمہ پڑتا ہے بشرتے کے وہ عقیدے کا اقرار کرتا ہے اگر آپ اس بندے سے بھی پوچھیں گے نا تو وہ کہے گا جو عقیدہ میرا ہے نا یہی ہے سراطے مستقیم سراتے مستقیم یہی عقیدہ جس پر میں چڑھ رہا ہوں ہر فرقے کا آدمی تو کے اس بات کا قائل ہے کہ سرات مستقیل پر میں چل رہا ہوں اور اس لیے دنیا یہ پریشان ہے آج کئی نئے لوگ آئے ہوں گے اس قسم کے بھی جو پریشان ہیں کہتے ہیں جی ان کی سنیں تو یہ کہتے ہیں ہمارے پیچھے آ جاؤ ان کی سنیں تو وہ کہتے ہیں ہمارے پیچھے آ جاؤ وہ کہتے ہیں ہم سیدھے رستے پر ہیں یہ کہتے ہیں ہم سیدھے رستے پر ہیں ارے جی ہم تو چکی کے دو پاٹوں کے درمیان جس طرح دانا پس جاتا ہے ہم تو جی مولویوں کے درمیان آ کے پس گئے پتہ نہیں چلتا بھائی حق کیا ہے سراط مستقین کیا ہے سیدھا رستہ کیا ہے ہمیں تو مولویوں نے کہیں کا نہیں چھوڑا کہتے رہتے ہو کہ کوئی نہیں کہتے ہو سچ بول دو کوئی بات نہیں کہتے ہو کہ کون نہیں کہتے ہو کہ ہمیں تو مولویوں نے کہیں کا نہیں چھوڑا مولویوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے انہوں نے تباہی مچا دی ہے مولویوں نے پھر آپ کبھی یہ نہیں کہتے آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ سارے مولوی اس طرح کے نہیں ہوتے یا کچھ بہتر ہوتے ہیں یا کچھ بہتر نہیں ہوتے آپ کہتے ہیں کہ ہر یہ مولوی آپس میں لڑاتے ہیں یہ دنگا فساد کرواتے ہیں ان کے پیٹ کا مسئلہ ہے انہاں ادھر ڈگوں نے ہم یہ باتیں آپ کی سنتے رہتے ہیں ہم تک یہ باتیں پہنچتی رہتی ہیں اور یہ جی دکانداریاں ہیں یہ دکانداریاں ہیں ان کے پیج کا مسئلہ ہے قوم کو انہوں نے تباہ کر دیا ہے کیونکہ مولوی لڑتے ہیں لہذا ہم نے تو مسجد میں جانا ہی چھوڑ دوں ہم نے کہا نہیں یہ جی, ہم نہ تمہارے پیچھے پڑتے ہیں نہ ان کے پیچھے پڑتی ہیں یہ بات کہہ کے وہ سمجھتا ہے کہ میں نے کوئی بڑا عقل کا تیر مارا ہے کہ چونکہ مولوی آپس میں لڑتی ہے ہم نے نمال پڑھنی چھوڑ دی ہے میرا سوال یہ ہے کیا ڈاکٹر آپس میں نہیں لڑتے کیا ڈاکٹروں کی رائے مختلف نہیں ہوتی کیا ڈاکٹروں کی تشخیص مختلف نہیں ہوتی کیا ڈاکٹروں کے کی نسخے مختلف نہیں ہوتے کیا یونانی اور ہومیوپیتھوپیتھی اور ایلوپیتھی کے جو ڈاکٹر ہیں ان کی آراہ مختلف نہیں ہے بالکل الٹ آراہ ہیں یونانی حکیم کچھ کہتی ہے ایلوپیتھی والے کچھ کہتی ہیں ہومیوپیتھی والے کچھ کہتی ہیں چلو آپ ایلوپیتھی جس کا رواج ہے آپ کے ملک میں اس علاج کرنے والے ڈاکٹر جو ہیں ان کی تشخیص میں اختلاف نہیں ہوتا فرق نہیں پڑتا ان کے نسخوں میں اختلاف نہیں ہوتا تو پھر جب ڈاکٹر آپس میں لڑیں اور اختلاف کریں تو سمجھدار بندہ وہی ہوتا ہے جو یہ کہہ کے گھر میں بیٹھ جائے کیونکہ ڈاکٹروں کا آپس میں اختلاف پڑ گیا ہے لہذا ہم علاج ہی نہیں کرواتے ہمیں گھر میں مرنے دو یہی علاج یقل یہ مندی کا فیصلہ ہے یہ کوئی عقلمندی وکیل وکیلوں کی آرام مختلف نہیں ہوتی انجینئر کی اختلاف آرام مختلف نہیں ہوتی کون سا شعبہ ہے جہاں آراء کا اختلاف نہ ہو کون سا شعبہ ہے جہاں رائے کا اختلاف نہ ہو لیکن رائے کا اختلاف ہوتا ہے آپ نے مقدمہ لڑنا کبھی نہیں چھوڑا جب ڈاکٹروں کا اختلاف ہوتا ہے آپ نے علاج کروانا کبھی نہیں چھوڑا اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ محلے سے دوستوں سے بزرگوں سے پوچھتے پھرتے ہو ہوا ڈاکٹر وچوں کس کے ہاتھ میں شفا ہے کون سا لالچی ڈاکٹر نہیں ہے کون سا ڈاکٹر بہتر ہے پھر آپ سوچتی ہیں تشخیص کرتی ہیں تفتیش کرتی ہیں ان میں سے جو بہتر نظر آئے اس سے آپ علاج ہو کروا لیتے ہیں وکالت کے بارے میں آپ مشورہ کرتے ہیں سوچتے ہیں کون سا وکیل بہتر ہے اس سے آپ مقدمہ کے لیے وکیل بنا لیتے ہیں اسی طرح ہر شعبے میں آپ کرتے ہیں جب مولویوں کا آپس میں اختلاف ہو جائے تو پھر آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے گھر میں کیوں بیٹھ جاتے ہیں یہاں آپ تحقیق کیوں نہیں کرتے یہاں بھی تحقیق کرو اللہ کی کتاب آپ کے پاس ہے عقل آپ کو اللہ نے دی ہے سمجھا ایک لاٹھی سے سب کو ہانکنے کی کوشش کرتی ہو ایک لاٹھی سے ہانکتی ہو کہ سب گندے ہیں سب خراب ہیں نہیں نہیں میں مانتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا یا رسول اللہ اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر سب سے گندے لوگ سب سے بدتر لوگ شرار الخلقے شرار الخلقے پوری مخلوقات کے شرارتی بدماش اور گندے لوگ اس زمین پر کون ہے نبی پاگ نے فرمایا علماء سب سے گندے اس دھرتی پر رہنے والے لوگ جو ہیں وہ علماء ہیں پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ اس دھرتی پر اور اس آسمان کے نیچے سب سے اعلی سب سے بہتر سب سے خوبصورت انسان کون ہے نبی پاگ نے فرمایا علماء کیا مطلب ہے اس کا گندے بھی علماء اور خوبصورت بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عالم قرآن و سنت کے مطابق بیان نہیں کرتا جو عالم پیچ کے لالچ کی وجہ سے حق کو چھپاتا ہے وہ ہے علماء سو کے زمرے میں وہ گندے لوگ ہیں وہ زمین پر بوجھ ہیں اور جو علماء علماء حق ہیں جنہوں نے دنیا کے لالچ میں آ کے کبھی حق کو نہیں چھپایا جنہوں نے پانچ پانچ سو روپئے لے کر نکاح طلاق کے جالی فتوے جاری نہیں کیے وہ ہیں سب سے خوبصورت لوگ اس دھرتی پر تو یہ تو آپ کو فیصلہ کرنا چاہیے ورنہ قیامت کے دن آپ اللہ کے سامنے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ہاں بھائی سناؤ کیسی زندگی گزاری تو آپ جب آپ میں کہیں گے یا اللہ ہم تو جائے تھے نہ قرآن آتا تھا نہ حدیث آتی تھی نہ فقہ کا پتا تھا نہ گرامر کا پتا تھا نہ ماضی نہ مزارے نہ اسم فائل نہ اسم مفور نہ فیل معلوم نہ فیل مجول نہ امر نہ نئی ہمیں تو مولا پتا کو نہیں تھا مولویوں نے مولا ہمیں بڑا تباہ کیا ہے سنت بھیج جنت جہنم واسطے مولوی بتھیرے نہیں سارا جاننا آپ اللہ کو یہ کہیں گے اور اللہ تعالی جواب میں آپ کو کہے گا شابش آ جاؤ میں جنت بنائی جالا واسطے اے جنت بنی جلال جیلا واسطے آ جاؤ تمہیں تو میں جنت میں بھیج دوں تم کیونکہ جائے لو نہیں کہیں گے اللہ اللہ جواب میں کہیں گے میں نے تجھے عقل دیا تھا تیرے پاس اپنی آخری کتاب بھیجی تھی ہدایت کے اسباب مہیا کیے تھے مولوی جو کوئی کچھ اور کوئی کچھ کہتا تھا ت نے خود تحقیق کیوں نہیں کی تھی نے قرآن پڑھنے کی کوشش کیوں نہیں کی تران پڑھتا قرآن کا ترجمہ پڑتا درمر پڑتا قرآن کی تفسیر پڑتا تجھے خود پتا چل جاتا تیرا رستہ کون سا ہے اور سیدھا رستہ اب سراط مستقیم میں کہوں وہ رستہ ہے جس پر میں چل رہا ہوں آ جاؤ ہمارے پیچھے میں یہ نہیں کہوں گا کوئی بریلوی کہے کہ سراط مستقیم پر ہم میں آ جاؤ ہمارے پیچھے غلط بات کروں گا انصاف کی اور آپ تعریف کریں گے اس دن سرا کے کی دعا ہم سے منگوائی کس نے بولو کہ یہ مانگو مولا تو نے دعا منگوائی اب دنیا میں شور اٹھ گیا ہر عالم اور ہر فرقے کا بندہ کہتا ہے میں سرا کے مستقیم پر چل رہا ہوں یا اللہ یہ بھولی بھالی قوم انہیں کوئی پتہ نہیں ہے سراط مستقیم کا یا اللہ دعا جو منگوائی ہے تو اب قرآن میں اس قوم کو بتا کے سراط مستقیم کیا ہے پوچھیں کہ نہ پوچھیں اور اگر قرآن بتا دیں تو پھر اس کے بعد تو کسی تفصیل کی ضرورت ہے؟ کوئی قرآن بتائے گا کہ یہ راستہ سیدھا ہے یہ سراط مستقیم ہے ہم نے قرآن سے پوچھنا ہے زال کل کتاب لاری میں یہ نہیں کہتا کہ ڈوبندیوں کے پیچھے آؤ نا نجات دیوبندیت یت میں نہیں ہے کہ قیامت کے دن اللہ کہیں گے دیوبندیو آ جاؤ تم جنت میں چلے جاؤ بالکل کوئی نجات نہیں ہے دیوبندیت یت میں یہ مدارس کی طرف نسبت ہے اور یہ عام سی بات ہے علی گڑھ کے پڑے ہوئے علی کہلاتے ہیں جامع اظہر کے پڑے ہوئے اظہری کہلاتے ہیں اور مظاہر العلوم کے پڑے ہوئے مظاہری کہلاتے ہیں جس یونیورسٹی میں مدرسے میں پڑھے ہوئے لوگ ہیں وہ اپنی نسبت کرتے ہیں دیوبندی کا مطلب یہ ہے کہ اس عالم نے اس مدرسے سے پڑھا ہے جس کی نسبت کس کی طرف ہے اللہ اللہ نہ یہ مذہب کا نام ہے نہ یہ دین کا نام ہے نام پر نجات نہیں ہے نجات اس رستے میں ہے جو اللہ کے قرآن نے بیان کیا اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان قرآن سے پوچھیں بتائے گا ضرور بتائے گا القرآن یو فسیرو باز قرآن اپنے کچھ حصے کی تفسیر خود کرتا ہے اصول تفسیر کی کتابیں اٹھائیے کہ تفسیر کس طرح ہونی چاہیے اس میں پہلا اصول لکھا ہوا ہے قرآن کی کسی آیت کو سمجھنا چاہتے ہو تو قرآن ہی کی دوسری آیتوں سے سمجھنے کی القران وسرو بازا قرآن اپنے ایک حصے کی تفسیر دوسری جگہ جا کے خود کرتا ہے ابھی میں آپ کو بتاؤں گا قرآن تفسیر کرے گا آپ اس کا مشاہدہ کریں گے لیکن ہلکا سا اشارہ سورت فاتحہ کے اندر ہو رہا ہے ایک دن المستقیم مستقیم سرات الزینا ان ہمتا چلا ہم کو سیدھے رستے پر پکا رکھ ہم کو سیدھے رستے پر مضبوط رکھ ہم کو سیدھے رستے پر وہ سیدھا رستہ کون سا ہے سرات مستقیم کیا ہے اس کا اشارہ دیا سراط الزینہ انعمت علیہم سرات مستقیم رستہ ہے ان لوگوں کا جن پر ت نے انعام کیا تو سرات مستقیم کن لوگوں کا رستہ بنا جن لوگوں پہ رب نے کیا کیا ہے انعام جن لوگوں پہ رب نے نعمت کی بارشیں برسائیں وہ لوگ جس رستے پر چلے وہ رستہ کون سا ہے بولو بولو وہ رستہ کون سا ہے سراطے مستقیم کون سا رستہ جس رستے پر کون چلے انامتا علیہم جس رستے پر وہ لوگ چلے جن لوگوں پہ رب نے اپنا انعام کی یہ لوگ کون ہیں اس کی قرآن اب ایک اور جگہ بزات کرے گا جات جن پہ اللہ نے انعام کیا وہ کون سے لوگ ہیں سفر نمبر ہے اکاسی سورت کا نام ہے سورت نساء آیت نمبر ہے 69 68 آیت ختم ہو رہی ہے اور 69 آیت شروع ہو رہی ہے اکاسی سفا ہے پارا ہے پانچواں مل گیا جی ہوتے اللہ ور اور جس نے اطاعت کی اللہ کی اور جس نے کہا مانا یوت الا اللہ جس نے فرما برداری کی جس نے اطاعت کی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی ہر کام میں شادی میں غمی میں تجارت میں سیاست میں عدالت میں بازار کی زندگی میں اور گھریلو زندگی میں جن لوگوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کا کہا مانا اطاعت کی فرما برداری کی فولا پس یہ لوگ کون اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے یہ لوگ مالزین یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے یہ لوگ اطاعت کرنے والے لوگ فرما برداری کرنے والے لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے ان جن لوگوں پہ اللہ نے جنہوں نے اطاعت کی اللہ اور اللہ کے رسول کی جنہوں نے کہا مانا اللہ اور اللہ کے رسول کا جنہوں نے زندگی گزاری اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کو مانتے ہوئے یہ لوگوں قیامت کے دن اور جنت میں یہ اطاعت کرنے والے ان لوگوں کے ساتھ کھڑے کیے جائیں گے انام اللہ علیہم جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا کون ہے وہ انعام کرنے والے من بیانیہ اللہ اس کا بیان ہو رہا ہے من بیانیا کون ہے جن پر انعام ہوا من النبیین جن پر انعام ہوا ان میں پہلا درجہ کس کا ہے بولو مان نبی نا منن پہلا درجہ نبیوں کا بس صدیقی نوسرا درجہ صدیقوں کا و شہدا اور تیسرا درجہ شہیدوں کا و صالحین اور چوتھا درجہ صالح لوگ بزرگ صاحب تکوا لوگ گنا سے دور رہنے والے گناہوں سے نفرت کرنے والے پرہیزگار سالہین و ہاسونا کا رفیقہ اور اچھی ہے ان لوگوں کی دوستی کن کی نبیوں کی کن کی شہداء کی کن کی صدیقین کی کن کی صالحین کی ان کی رفاقت ان کی ہمسائیگی ان کی دوستی ان کی یاری بڑی اچھی ہے جن لوگوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہم قیامت کے دن اور جنت میں ان لوگوں کو ان کی دوستی نصیب کر دیں گے اب جن لوگوں پہ اللہ نے انعام کیا وہ لوگ کون ہیں من نبی جینا کینا و شہدا تو اب صراط مستقیم کون سا رستہ ہوا نبیوں والا صراط الزینا انمتا راستہ ان لوگوں کا جن پہ تو نے اور جن پہ انعام کیا وہ کون ہے یہ ذرا پکا لیجئے میں اس کی وضاحت کروں گا تو پھر بات چلے گی وہ کون ہے نبی کون ہے صدیقین وہ کون ہے شہدا وہ کون ہے, شہداء؟ وہ کون ہے صالحین؟ تو سراط مستقیم وہ پٹلی بنی جس پٹڑی پر اللہ کے نبی چلے سراط مستقیم وہ رستہ بنا جس رستے پر سدیکین چلے سرات مستقیم وہ رستہ بنا جس رستے پر شہداء چلے سرات مستقیم وہ رستہ بنا جس رستے پر سالے ن چلے بزرگانے دین چلے اولیا اللہ چلے بزرگ چلے اللہ کے ولی چلے نیک بندے چلے جس رستے پر نبی چلے شوہدا چلے سال ہین چلے سدی کین چلے اس رستے کا نام کیا ہے سرا اس رستے کو کیا کہیں گے یہ پکی بات ہو گئی قرآن نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ رستہ ان لوگوں کا جن پہ تون نے انعام کیا وہ کون ہے مینن نبی صدیق صدیق کون ہوتا ہے صدیق وہ ہے جو نبی کی تصدیق کرے بغیر دلیل کے اور ہچکچاہٹ کے, کے اس کو کیا کہتے ہیں صدیق وہ ہوتا ہے جس پر نبوت اپنا رنگ چڑھا دے وہ سائے کی طرح نبی کے ساتھ ساتھ ہو سائے کی طرح نبی کے ساتھ ساتھ صدیق ہو وہ ہوتا ہے جو بغیر دلیل کے بغیر معئزے کے بغیر نشانی کے نبی کی تصدیق کرے جو معدن اخرا کا مہینہ ہے اور اس کی بائیس تاریخ کو حضرت سیدنا صدیق اکبر کی وفات ہوئی اس مہینے کی بائیس تاریخ کو وفات ہوئی تو صدیقین کا لفظ آیا تو ایک جملہ اس نسبت سے ضرور کہنا چاہتا ہوں امام المبیا خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ فرمایا حضرت عمر کو کہ جب میں نے نبوت کا اعلان کیا جب میرے سر پہ نبوت کا تاج رکھا گیا میں نے جس کسی پر اسلام پیش کیا اس نے جواب میں مجھ سے دلیل مانگی موئزہ مانگا نشانی مانگی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا میں نے کہا میں نبی ہوں سننے والے نے کہا دلیل میں نے کہا مجھ پہ وہی آتی ہے سننے والے نے کہا کوئی موئزہ دکھا میں نے کہا میں پیغمبر ہوں سننے والے نے کہا چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھا چاند دو ٹکڑے ہو گیا لیکن مطالبے کرنے والے نے کہا اچھا تیرا جادو آسمانوں پہ بھی چل گئے نہیں مانا میں نے کہا میں نبی ہوں وہ مٹھی بند کر کے کہتا ہے بتا میری مٹھی میں کیا ہے اور میں نے کہا میں بتاؤں کہ مٹھی والی چیز خود بتائے اس کی مٹھی میں بند کنکریوں نے کلمہ پڑھ لیا اس نے پھر بھی نہیں پڑھا میں نے کہا میں نبی ہوں مجھ سے موئزے کا مطالبہ ہوا دلیل مانگی گئی برہان پیش کر نشانی پیش کر کوئی دلیل لا ہچکچاہٹ کے مظاہرے ہوئے تاریخ کی کتابیں اٹھا لیجئے سیرت کی کتابیں اٹھا لیجئے غیر ذمہ دار بات کہنے کا آدھی نہیں ہوں تحقیقی بات کیا کرتا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عمر ہے پانچ سال اور ایک روایت میں چھ سال ایک روایت میں آٹھ سال ایک روایت میں دس سال میں دس سال کی روایت کو تسلیم کر لیتا ہوں دس سال کا بچہ ہوتا ہے کہ بالے بچہ غیر اختیار اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے رہتا کس کے گھر ہے نبی پاک کے نبی پاک کے گھر رہتے ہیں نبی پاک پرورش کرتی ہیں نبی پاک کھلاتے ہیں،, ہیں نبی پاک پلاتے ہیں نبی پاک پہناتے ہیں نبی پاک کے گھر سوتے ہیں دس سال کی عمر ہے نبی پاک نے فرمایا علی میں پیغمبر بن گیا ہوں مجھ پہ وہی آتی ہے کلمہ پڑھو حضرت علی نے کہا بابا سے پوچھوں گا پھر پڑھوں گا اٹھاؤ تاریخ اور سیرت کی کتابیں بابا سے پوچھوں گا پھر پڑھوں گا چنانچہ انہوں نے اپنے باپ ابو طالب سے پوچھا انہوں نے کہا تم کلمہ پڑھ لو تو مجھے اس پر اعتراض ہو کوئی نہیں تو حضرت علی نے کلمہ پڑھ لیا نبی پاک نے فرمایا میں نے جس کسی پر اسلام پیش کیا اس نے دلیل مانگی موجہ مانگا برہان نشانی طلب کی یا نشانی تو نہیں مانگی ہچ کچاہت کا مظاہرہ کیا فلاں سے پوچھوں گا پھر کلمہ پڑھ لوں گا نبی پاک نے فرمایا عمر جب ساری دنیا میری تکلیف کر رہی تھی نشانیاں طلب کر رہی تھی اس وقت اکیلا ابو بکر تھا جب وہ مجھے ملا میں نے کہا ابو بکر میں اللہ کا نبی ہوں اس نے کہا جو تم اللہ کا نبی ہے تو میں تیرا پہلا امتی ہوں اس نے کوئی دلیل نہیں مانگی اس نے کوئی معیزہ نہیں مانگا اس نے کوئی برہان نہیں مانگی اس نے کوئی نشانی طلب نہیں کی اس نے نہیں پوچھا کوئی نشانی لے کے آ کوئی دلیل لے کے آ یہ ابو بکر کے دل کی پاکیزگی ہے یہ دل کی پاکیزگی ہے یہ صدیق کے مرتبے پر فائد ہونے والا آدمی ہے حضرت ابو بکر نبی پاک سے دو سال چھوٹے ہیں عمر میں کوئی فرق نہیں ہے بچپن اکتھا گزرائے جوانی اکتھی گزریئے لڑکپن گزرا ہے بکریاں اکتھی چرائیئے بازاروں میں اکتھے آئے ہیں بیت اللہ میں اکتھے آئے ہیں دوستی ہے دوستی یاری ہے یاری نبوت سے پہلے بھی دوستی ہے ان دونوں کی آپس میں ابو بکر نے بغیر ہچکچاٹ کے اس لیے تسلیم کر لیا تھا کہ ابو بکر ابو بکر نے سوچا کہ جو آدمی ساتھا ساری زندگی بندوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا وہ رب کے معاملے میں کیسے جھوٹ بول سکتا اس کو دیکھ کر حضرت ابوبکر نے کلمہ پڑھ لیا تھا صدیق اس کو کہتی ہیں جو بغیر دلیل کے ایمان لے آئے دلیل تلب نہ کرے نشانی طلب نہ کرے اور شہدا شہید شہید کا مینا ہے گواہی گواہی دینے والا یہ جو اللہ کے رستے میں قتل ہو جاتا ہے اللہ کے رستے میں مارا جاتا ہے اس کو شہید کیوں کہتے ہیں قرآن نے تو یہ لفظ استعمال نہیں کیا قرآن تو کہتا ہے ولاقول اللہ ام بات پورے قرآن پاک میں شہید کا لفظ استعمال نہیں ہوا فی سبیل اللہ قتل ہونے والے بندے کے لیے قرآن نے لفظ استعمال نہیں کیا ہاں احادیث میں یہ لفظ استعمال ہے شہید کو شہید اس لیے کہتے ہیں کہ شہید اپنا خون اور اپنی جان دے کر اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ رب کا دین سچا ہے وہ گواہی جو ہم اپنی زبان سے دیتے ہیں وہ گواہی جو ہم اپنی زبان سے دیتے ہیں شہید بندہ وہ گواہی اپنا جان دے کے اپنا خون دے کے نذرانہ پیش کر کے وہ گواہی دیتا ہے تبھی تو نبی پاک نے فرمایا تھا بدت تو ان اکتل افی سبی للہ سما اوہیا سما اکتل سم اوہ سما اکتل سما اوہیا سما اکتل میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ کے رستے میں شہید ہو جاؤں میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ کے رستے میں مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر مارا جاؤں پھر, جاؤ, پھر زندہ کیا جاؤں قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے ہر دفعہ مجھے شہادت کی موت ملے نبی پاک نے یہ دعا اس لیے مانگی کہ نبی پاک کو کما حق کو علم تھا کہ شہید کا مرتبہ کیا ہے کتنا بڑا مرتبہ ہے شہید کا کوئی بندہ اس دنیا میں واپس آنے کی تمنا نہیں کرتا جو بھی اس دنیا سے چلا جاتا ہے مومن جو مومن صحیح مومن اس دنیا سے چلا جاتا ہے وہ اس طرح اپنے رب کے پاس پہنچتا ہے جس طرح اسے قید خانے سے رہائی مل گئی ہو جیل سے اسے رہائی مل گئی ہو حدیث میں آتا ہے کوئی بندہ کوئی مومن مرنے کے بعد اس دنیا میں واپس آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا نہیں ہوتا نہیں ہوتا, نہیں ہوتا اللہ شہید ایک شہید فی سبیل اللہ ہے جو اللہ کو بار بار کہتا ہے مولا میری روح میرے جسم میں واپس لوٹا مولا میری روح میرے جسم میں واپس لوٹا معلوم ہوتا ہے کہ شہیدوں کی روحیں ان کے جسموں میں واپس نہیں آتی تبھی تو وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں مولا ہماری روح ہمارے جسموں میں واپس لوٹا دے ہمیں دوبارہ زندہ کر اور اللہ تعالیٰ ان شہیدوں سے پوچھتے ہیں اور میری جنت میں مزہ نہیں آیا دنیا میں جانا چاہتے ہو یہ دودھ کی نہریں ہیں یہ شہد کی نہریں ہیں یہ گلستہ ہے یہ باغ ہے یہ بہاریں ہیں اور تمہیں پرندوں کی شکل ہم نے دے رکھی ہے اور جب تم اڑتے اڑتے آرام کرنا چاہتے ہو میرے عرش کے نیچے سونے کی کندیلیں لٹک رہی ہیں میرے عرش کے نیچے سونے کی کندیلیں لٹک رہی ہیں وہ ہم نے تمہارے مکان بنا دیے سونے کی کندیلوں میں تم آرام کرتے ہو جو منہ سے مانگتے ہو وہ ہم حاضر کر دیتے ہیں تمہیں روزی دی جاتی ہے میری جنت میں مزہ نہیں آیا کہ واپس جانے کا مطالبہ کرتے ہو تو شہید جواب میں کہتی ہیں مولا تیری قدوسیت کی قسم ہے جو مزہ کافر کی تلوار کے نیچے آیا تھا وہ تیری جنت میں بھی نہیں آیا وہ تیری جنت میں بھی نہیں آیا ہے اس لیے پھر دنیا میں جانا چاہتی ہیں تاکہ پھر تیرے رستے میں شہید ہو جائیں پھر تیرے پاس آئیں اس سے زیادہ عزت اس سے زیادہ اکرام ملے تو یہ شہید کو شہید اس لیے کہتی ہیں کہ وہ اپنا خون دے کر اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ دین اسلام جو ہے یہ مذہب سچا ہے تو سراط مستقیم رستہ کن لوگوں کا بنا منبی من و صدیقین شہدا دیکھ لیں ایک اور جگہ وہ ذرا صدیقین و شہدا دیکھ لیں ایک اور جگہ وہ آواز ارب آزاد ہو جائے گی نکالیے ذرا بڑے سفا نمبر سفا نمبر ہے جی ایک سو پچیس کا نام ہے سورت انام اور آیت نمبر ہے تراسی پارہ ہے جی ساتواں سفر نمبر ایک سو پچیس مل گیا جی سفر نمبر ایک سو پچیس سورت کا نام ہے سورت انعام آیت نمبر ہے تراسی رکو ختم ہو رہا ہے اگلا رکو شروع ہو رہا ہے جی جی تل کا حجت تو نا آ یہ ہماری دلیل ہے تل کا حجت میں نا دلیل یہ ہماری دلیل ہے آ ہم نے یہ دلیل دی تھی ابراہیم کو ہی اس کی قوم کے مقابلے میں وہ دلیل پیچھے ذکر ہے یہ جو اشارہ ہو رہا ہے نا دلیل کا یہ ہماری دلیل وہ دلیل پیچھے ذکر ہے آپ گھروں میں جا کے اس کا صحیح ترجمہ پڑھیں گے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو کہتے تھے ستارہ دیکھ کر یہ میرا رب ہے وہ ستارے پوچھتے تھے نا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے تھے یہ میرا رب ہے حمزہ استفام کا معذوف ہے حضر ربی کیا یہ میرا رب ہے کیا یہ میرا رب ہے تو قوم کہتی تھی ہاں ہاں یہ رب ہے عبادت کے لائق ہے چاند جب آیا نا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اور یہ تو ان سب سے بڑا ہے یہ رب ہوگا وہ چھوٹے چھوٹے تو سب مدم ہو گئے یہ چاند نکلا ہے احاذ ہے ربی کیا یہ میرا رب ہے قوم نے کہا ہاں, ہاں یہ بھی رب ہے صبح کے ٹائم جو سورج نکلا تو چاند صاحب بھی غیب. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ہاضا ربی حاضا اکبر یہ سب سے بڑا ہے یہ میرا رب ہوگا تو وہ پرستش کرتے تھے سورج کی بھی چاند کی بھی ستاروں کی مغرب کے بعد ٹائم جو سورج بھی غروب ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جو چھپ جائیں میں ان کو معبود ماننے کے لیے تیار نہیں اس دلیل کی طرف اشارہ ہو رہا ہے تل کا حجہ تو نہ یہ ہماری دلیل ہے آ ہم نے یہ دلیل دی تھی ابراہیم کو اللہ ہی اس کے قوم کے مقابلے میں نرفرتے منشا من ہم بلند کر دیتے ہیں درجے منشا من جس کے چاہتے ہیں ہم نے ابراہیم کا درجہ بلند کر دیا تھا اور جس کے درجے ہم چاہتے ہیں ہم بلند کر دیتے ہیں ان ربا کا حکیم علیم بے شک تیرا رب جو ہے وہ حکمت والا بھی ہے علم والا بھی ہے وہ جانتا ہے کہ کس کے درجے ہم نے بلند کرنے ہیں علم والا بھی ہے وہ بڑی خوبصورت دلیلیں بھی اپنے پیغمبروں کو سکھاتا ہے وہ ہبنا لہو اس و یاقوب اور ہم نے بخش دیا اس ابراہیم کو اسحاق اور یاقوب ہم نے اس کو اسحاق جیسا بیٹا دیا ہم نے اس کو یاقوب جیسا پوتا دیا کلن ہدینا سب کو ہم نے ہدایت دی وہ نوہن ہدینا من قبلو اور حضرت نو کو ہم ہدایت ہم ہم نے ہدایت دی من قبلو ان سے ان سے پہلے ابراہیم اسحاق اسماعیل یاقوب ان سے پہلے ہم نے حضرت نو کو بھی ہدایت دی تھی وہ من ہی اور حضرت نو کی اولاد میں سے و من ہی اور حضرت نو کی اولاد میں سے ہم نے ہدایت دی داؤدا کس کو وسلیمانا وایوبا یوسفا و موسا وہ ہارون ہم نے ان سب کو جو حضرت نو کی اولاد میں یہ پیغمبر آئے ہم نے سب کو ہدایت دی تھی وہ کزال کا المحسنین اور اسی طرح ہم بدلا دیا کرتے ہیں المحسنین نیکی کرنے والوں کو خلوص اختیار کرنے والوں کو اخلاص کا مظاہرہ کرنے والوں کو وزریا اور ہم نے ہدایت دی کس کو زکری کو و یاح و عیسیٰ و الیاس کل من سال یہ سارے کے سارے ہمارے سالے بندے تھے بڑے نیک بندے تھے جن کا ہم تمہیں تذکرہ سنا رہے ہیں وہ اسماعیل اور ہم نے ہدایت دی اسماعیل کو ولیسا اور ہم نے ہدایت دی حضرت یسا کو و یونسہ اور ہم نے ہدایت دی یونس کو ولوتا اور ہم نے ہدایت دی حضرت لوت کو و کلن فزلنا علالالامین اور ہم نے سب کو فضیلت دی تھی علالالامین کس پر جہاں والوں پر مراد ان کے وقت کے لوگ ہیں مراد وقت کی امت ہے جس زمانے میں پیغمبر آتا تھا اس زمانے میں جتنے لوگ موجود ہوتے تھے پیغمبر ان سب سے افضل ہوتا تھا پیغمبر ان سب سے افضل ہوتا تھا سترہ نبیوں کا نام آیا جی پھر گر لیجئے ابراہیم ایک اسحاق دو یاقوب تین نو چار داؤد پانچ سلیمان چھ ایوب سات یوسف آٹھ موسا نو ہارون دس زکریا بارہ عیسیٰ الیاس اسماعیل یسا یونس لوتن اٹھارہ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذرا تفصیلی ذکر کیا اور 17 نبیوں کا اجمالی ذکر کیا ابراہیم علیہ السلام کی تھوڑی سی بات بڑھائی کہ ہم نے ان کو قوم کے مقابلے میں ایتے دلیلیں سکھائی تھی باقی نبیوں کا صرف کیا لیا کتنے نبی ہو گئے اٹھارہ نبیوں کا نام گنا اللہ فرماتے ہیں سارے نبیوں کے نام گننے لگ جاؤں نا تو قرآن تو سارا ناموں سے بھر جائے گا آؤ تمہیں ایک قانون بتاتے ہیں بن من با اہم اٹھارہ کا نام لے لیا اور جن کا نام نہیں لیا کچھ تو ان کے باپ دادا تھے ان اٹھارہ کے باپ دادا تھے وزر یات اور کچھ ان اٹھارہ کی اولاد تھے جن کے نام نہیں لیے کچھ ان کے باپ دادا تھے وہ ضروریات کچھ ان کی اولاد تھے وہ اخوان اور کچھ ان کے بھائی تھے اب سارے اٹھارہ کا نام لے لیا اور باقیوں کو اس طرح ذکر کر دیا کہ جو نہیں گنے کچھ ان کے باپ تھے کچھ ان کی اولاد تھے اور کچھ ان کے سارے نبیوں کا نام آ گیا سارے نبیوں کا ذکر ہو گیا اٹھارہ کا نام آ گیا باقی کا اجمالی ذکر ہو گیا وج اجتبا اجتبا کا میں پسند کرنا اجتبا چن لینا اجتبا منتخب کر لینا اجتبا پسند کر لینا بھائی تبئی ہم نے ان نبیوں کو چن لیا تھا ہم نے ان نبیوں کو پسند کر لیا تھا ہم نے ان نبیوں کو منتخب کر لیا تھا وہ ہدئی اور ہم نے ان کو راستہ دکھایا تھا الاسرات مستقیم کون سا ہوں گل پکی ہو گئی سراتے مستقیم وہ رستہ ہے جس پر کون چلتے ہیں نبی چلتے ہیں اب تو قرآن نے وضاحت کر دی وہ دئی اور ہم نے ان نبیوں کو ہدایت دی الا سراتم مستقیم طرف رستے سیدھے کے میں تفصیل تو بعد میں کروں گا اگلے درسوں میں لیکن یہاں ضمن ایک بات سمجھا دیتا ہوں نبیوں والا رستہ جو ہے وہ کیا ہے سراتے مستقیم ہے آگے ذرا چلیے زوال کا ہود اللہ یہ ہدایت ہے اللہ کی یہ سراط مستقیم پہ چلانا یہ ہدایت ہے اللہ کی یہدی بھی میں شاہ میں نے چلاتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے یہ تو ہمارا رستہ ہے ہماری راہ ہے ہم جس کو چاہتی ہیں اس پہ چلاتی ہیں ولو اشرکو لا فرضیہ لا فرضیہ جس طرح تم یہاں کہتے ہو اگلے کی بات جس سے بات آپ کر رہے ہیں اس کی بات غلط ہے وہ آپ مانتے نہیں ہیں مانتے نہیں ہیں تسلیم کرنے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں لیکن اس کی بات کی کباہت کو ذکر کرنے کے لیے ثابت کرنے کے لیے آپ اس کو کہہ دیتی ہیں چل دو منٹ کے لیے میں تیری بات مانتا ہوں فرض کر لو جس طرح کہتا ہے یہ صحیح ہے فرض کر لو لا فرضیہ لو اشرکو اور لوگ اٹھارہ نبیوں کے نام گنے باقیوں کا اجمالی مالی ذکر کیا کچھ ان کے باپ دادا کچھ ان کی اولاد کچھ ان کے بھائی تھے یہ سارے نبی جن کی تعداد ایک لاکھ سے زیادہ ہے لو اشرکو اگر میرے یہ پیغمبر شرک کرتے بتانا تو اب اللہ نے ہے نبی شرات مستقیم کون سا رستہ ہے لو اشرکو اگر وہ نبی شرک کرتے لو فرضیا فرض کر لو فرض کر لو حالانکہ نبیوں سے کوئی گناہ نہیں ہوتا نبی ماں کی گوش سے لے کر قبر میں جانے تک گناؤں سے معصوم غلطیوں سے پاک قصوروں سے معصوم نافرمانیوں سے معصوم ہوتا ہے پیغمبر گناہ نہیں کرتا نہیں کرتا پیغمبر سے گنا نہیں ہوتے بلکہ میں کہا کرتا ہوں ساری دنیا کو اللہ خطاب کرتے ہیں تم نے گناوں کے قریب نہیں جانا مولوی صاحب گناہوں کے قریب نہیں جانا ولی صاحب گناہوں کے قریب نہیں جانا سالے صاحب گناہوں کے قریب نہیں جانا امام صاحب گناہوں کے قریب نہیں جانا صحابی صاحب گناہ کے قریب نہیں جانا اے حضرت عمر سن گناہ کے قریب نہیں جانا حضرت ابو بکر تم سنو گناہ کے قریب نہیں جانا آشا صدیقہ تم سنو گناہوں کے قریب نہیں جانا علی المرتض تم سنو گنا کے قریب نہیں جانا ساری کائنات کو خطاب کر کے اللہ کہتے ہیں گناوں کے قریب نہیں جانا لیکن جب نبیوں کی باری آتی ہے اللہ تعالی انداز بدل دیتی ہیں یوں نہیں کہتے اے میرے نبیوں تم نے گناوں کے قریب نہیں جانا بلکہ وہاں اللہ کہتی ہیں او گناہوں تم کان کھول کے سنو تم نے میرے نبیوں کے قریب نہیں جانا تم نے میرے نبیوں کے قریب نہیں جانا اللہ تعالی گناہوں کو نبیوں کے قریب نہیں آنے دیتا نبی معصوم من خطا ول اسیان ہوتا ہے نبی سے کوئی گنا چھوٹے سے چھوٹا گناہ سرزد نہیں ہوتا اور شرک ان شرک لظلمن عجیب اکبر القبائر ہے اکبر القبائر سارے گناؤں میں سے سب سے بڑا گنا اگر کائنات میں ہے تو وہ شرک ہے جس کے متعلق اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے کہ جب زمین پہ کوئی بندہ شرک کرتا ہے مجھے ایسے لگتا ہے اس نے مجھے ماں بہن کی گالی نکال دی اتنا بڑا گنا اکبر القبائر گنا اللہ سے بغاوت اللہ کی سفتیں اوروں پہ تقسیم کرنا اللہ کی صفتوں میں نبیوں ولیوں کو شریک بنا دینا اللہ بھی عالم الغیب ہے نبی پاک بھی عالم الغیب ہے اللہ بھی حاضر ناظر ہے نبی پاک بھی حاضر نادر ہے اللہ بھی مدد کر سکتا ہے حضرت علی بھی مدد کر سکتے ہیں اللہ بھی بیڑے تارتا ہے شاہخ عبد القادر جیلانی بھی بیڑے تارتے ہیں اللہ بھی عطا کرتا ہے بزرگ بھی عطا کرتے ہیں یہ شرک اکبر القبائر ہے یہ شرک ظلم عظیم ہے اللہ یہ نبیوں سے کیسے ہو سکتا ہے یہ نبیوں سے سرزادی کیسے ہو سکتا ہے لیکن وہ جو ہمارے ہاں کہتے ہیں نا آکھاں دینوں سمجھاوا نو نو وہی بات ہے کہا نبیوں کو جا رہا ہے سمجھایا ہمیں جا رہا ہے تم کس باق کی مولی ہو تمہاری حیثیت کیا ہے کہ تم شرک کرو تو پھر میرے پاس آ کے جنت کا مطالبہ کرو تم کس باق کی مولی ہو یہ میرے نبی جو مجتبہ ہیں یہ میرے نبی جو مصطفیٰ ہیں یہ میرے نبی جو مرتضہ ہیں،, ہیں یہ میرے نبی جو میرے محبوب ہیں یہ میرے نبی جن کے ساتھ میرا قرب کا تعلق ہے جن پہ وہی اترتی ہے جن کو میں نے موزی عطا کیے ہے اشرکو اگر بالفرض فرض محال میرے یہ نبی شرک کرتے لابتا ہابتا میں نا اور ہابت کا کیا مینا ہوتا ہے برباد لابتا انہم ماں کانو یا ملون یا ملون کیا ہے عمل امال نبیوں کے عمل نبیوں کے یہ بعد میں آنے والی جتنی امت ہے نا سمیت صحابہ کے سمیتبیوں کے سمیت آئ مجتحدین کے اور سمیت آپ کے اور میرے اور کیا مت تک جتنے لوگ آئیں گے ہم سب لوگوں کی نمازیں اکٹھی کر لی جائیں نا نبی پاک کی سبحان ربی العظیم کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ایک تصویر کا مقابلہ نہیں ہو سکتا نبیوں کے عمل نبیوں کے عمل لہابان کانو یا ملون اگر میرے نبی شرک کرتے میں ان کے اعمال بھی برباد کر کے رکھتا سمجھے بھی ہوگے کو نہیں کیا سمجھے ہو سراط مستقیم وہ رستہ ہے جس پر کون چلے بولو بولو نبی اور اس رستے میں شرک والی بیماری نہیں ہے وہ رستہ جو ہے اس میں شرک موجود ہو نہیں ہے تبھی تو اللہ کہتے ہیں شرکان معلوم ہوتا ہے جس رستے میں شرک موجود ہوگا وہ رستہ سرات مستقیم ہو نہیں ہوگا سراط مستقیم وہ رستہ ہوگا جس میں شرک والی بیماری موجود ہو نہیں اسی مضمون کو انشاءاللہ ہم نے آگے چلانا ہے ایک آیت رہتی ہے یہ تو سارے نبیوں کا ذکر کیا نا ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر کو خطاب کر دیا سورت کا نام ہے سورج زمر آیت نمبر ہے پینسٹھ سفر نمبر چار سو بیس سورت کا نام ہے سورج زمر اور آیت نمبر ہے سٹھ ختم ہو گیا تسٹر کے چل مل گیا جی ولاق اوہا الکا اوہیا ولاق یقین پکی بات ہے اوہیا الئی کا وہی کی گئی حکم بھیجا گیا الئی کا طرف آپ کے کس کو خطاب ہو رہا ہے کس کو وہی کس پر آ رہی ہے امام الانبیاء پر سرتاجی امبیا پر خاتم النبیین گین پر بلاکت اوہیا الئی کا یقیناً وہی کی گئی حکم بھیجا گیا ال کا آپ کی طرف وزین من قبلک اور ان نبیوں کی طرف من قبل کا جو آپ سے ان کی طرف بھی ہم نے یہی حکم بھیجا اور آپ کی طرف بھی ہم یہی حکم بھیج رہے ہیں یہی حکم بھیجا ل ان اگر ت نے شرک کیا بل کدو ہی